اللهم الله صل الله صلى الله عليه وسلم واهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مبتدئاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعلى ربهم اِنَّمَا سُلطان هُو عَلَى الَّذِينَ وَالَّذِينَ هُم بِهِ <المشركون> اللہ حمد و سنا بلکہ میں پنجابی میں بات کرتا ہوں اللہ تعالی بھی حمد و صنع دے بعد اے دنیا میں پڑھیاں نے تم سامنے اے سورہ النحل لکھو نے چودواں پارا قرآن مجید کا آیت نمبر اٹھانوے ننانوے اور سو نمبر سامنے پڑی گئی جا کے قرآن تو ضرور دیکھ لیا کرو کیونکہ جڑی گل آدمی نو سنی جائے اس محفل سے جزینی محفل ہوئے اور متاثر کرے وہ گل خود پڑھ لو تو او دی اپنی گل بن جاندی پھر او اس گل نو یاد کر ہے لیند عمل دے درا رنگ ہے اور اللہ چاہے پی ہمیشہ یاد رنگ مالک فرماندہ اللہ تبارک و تعالی پناہ منگیا کر پناہ پکڑ لیا کر مردوت تو تبیز الجل و نکرام دی پنا حاصل ہوئے آدمی دے دل دے نال اور امل والاکرام دی, دی کتاب نو اس احترام کے ادب جہاں حق بندی نجات دفان کردہ اور اگر دل دے اس کو ٹیڑ آ جائے شیتان کا وسلسا آدمی نو دوسرے پاس لے جائے تے قرآن مجید تو بھی برباد ہو جماش گمراہ کیونکہ دی سوچ دے دی. اللہ نے کیا فاسق لوگ جڑے کہ اہد توڑتے پکا وعدہ جڑا اللہ نال نے روح دی شکل روحاں موجود سن اللہ کریم نے واضح لیا کہ اسی عوضے علاوہ کے عبادت نہیں کرومل قیاما قیام تین یہ نہ کہنا پنا اناضا واقف جی کہ اللہ تعالی اس تو کہ تیری ابھی عبادت کر گے تیرے کسی اور عبادت نہیں کرانگے گے ابھی گاسر رہے سان نہیں لگا کہ تا رب الا مہد اللہ سفر اللہ یا اللہ والیا شفاق اللہ تبارک مطالعہ والا ڈر اللہ والی امیداں وغیرہ وابستہ یا یہ نہ کہنا کہ ام اشرا کا آ میری قبل کہ شرک سڈے باپ دادا چیز منتقل کرتی اسلام اسی اسے چل نکلے اولاد نا دے تے اللہ نے اے دو نہیں سننے پیا مدد ایک غفلت دا ایک اپنے بڑیاں کے پچھے اکا بند کر کے چلن دا اسے قرآن جد پڑے تے شیطان مردود دے مقابلے اپنے ربے دل جلال ملی کرام کی پناہ پکڑ لے تاکہ وہ نہ ہوئے کہ قرآن پڑھن دا میرا طریقہ جو ہے وہ مناسب نہ ہوئے میرا دل پوری طرح ادب قرآن دی طرف مائل نہ ہوئے میں قرآن واسطے اور عمل امن کرنے نہ پڑھ رہا ہوں اللہ نہ کرے ایسا ہوئے بلکہ مقصد کچھ ہو رہے کوئی تقریر کرنا لوگوں کو اکٹھا کرنا اے دسنا کہ میں قرآن پڑھ سکنا اور اس قسم دے فضول ہو مقاصد کہ اپنا جو بھی ٹولہ گروہ سرکا جماعت بنا لیے اس جماعت میں نو وڈا کرتے ان سچا ثابت کرنا سابت کہ اللہ اس کی پنا اس گل تو رکھے اس شیطان دا بہت پیارا خیال فرمایا اللہ پاک نے ان لو سلطان خوش خبری سنائی کہ شیطان کا کوئی غلبہ نہیں سلطان غلبے نے زور نو نے شیطان کا کوئی زور نہیں آمنو آل آنو تے جڑے اللہ تے ایمان لے آئے اور ایمان بھی یہ بغیر دیکھو اپنے رب تے کہ مکمل پروسہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے سے کسی شہ کوئی شہ نہ سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن دا پورا پورا فائدہ انہوں لوگوں دے گا اور پھر فرمایا کہ یہ کدھر غالب ہوں ظالم زور کا کدے سے چلتا ہے یہ نما سلطان اے دا غلبہ اے دا زور انہ تے جڑے ان لوگوں پہ جڑے دوست بنا اور دوست بنا دے بعد ولہ جی نہ ہوں اور شیطان نہ رل کے اللہ کا شریق ٹھہرا اگر شیطان بھی دوستی توڑ لی جائے تو اللہ دیک بندے دوستی کیتی جائے اور نیکی رستے دوستی کیتی جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح فائدہ دے اڈی دور سفر کر کے آئے کہ درس انسان اتنے بیٹھے نہیں مل سکتا اتنے بیٹھے نہیں درس ہو سکتا جا درس ہوا ماشاءاللہ پہلے قاری عبید اللہ صاحب نے بھی تو قرآن سنت درس ایڈی دور آن مقصد کی درسے مومن واسطے ساری زندگی درد وفی ان فیم آفالا تو علیہ اپنی جانا درس موجود ہے نشانیاں موجود نے اللہ دیا تسی دیکھ دے کیوں نہیں بصیرت کیوں نہیں حاصل کرتے بصیرت دی جی اکھ کھول کے دیکھو تو تا اپنا وجود اور محتاجی اور او بعد اللہ دی نعمت اور نعمت دا فائدہ اور نعمت سرور اور خوشی اور زندگی دیا لذت اور رانائیاں اور حسن اور غم اور غم اللہ دا کڈنا اور مسائب اور مسائب مالک دا کھڑنا اس سارا دن اور رات ہوں رہتا ہے کہ اس تو دن کو ویڈیو کوئی نشانی درد یہ بہت ہے ان فل کے سماجی ول اور وقت علاقے والنا ہار الباغ آسمان ساڈے سرا کے چار سے زمین اے تے ہر وقت موجود ہے اور کدی رات لمبی ہے کدی دن لمبا دا دن اور رات دا ایک دوسرے دے پیچھے آنا یہ کیا نشانی اللہ کو لسمجھنا، اللہ نمجھ درد سے ہر جگہ موجود ہے پھر یہ دور آنا بے شمار بارش کی مقصد ہے مقصد یہ کہ اہل ایمان ایک دوسرے مل کے کھڑے اس دنیا دے اندر ایک دوسرے نال محبت کا اظہار کرن کروت کا اظہار کرن تا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سب تو پہلے پہلے ایمان دے اندر محبت کا سلسلہ جاری کیا برا برا بنایا انہوں نے اور وہ ایک جماعت بن گئے ایمان دی بنیاد پہ اسلام دی بنیاد پہ اور اللہ نے فرمایا اللہ فرما جما اپنے نبی دی زبان پہ کہ اللہ دا ہاتھ جماعت کے اتنے جماعت صرف اس جگہ کٹھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت دی وجہ عزت سب وجہ جماعت بن گئے ایک جگہ سے بیٹھ گئے ایک گلن لگ پہ ایک گل سن لگ پہ اور وہ لگ پہ اپنی زندگی میں وہی دی روشنی دیکھ سوار دی کوشش کرنے لگ پہ السمج اندازہ سن بھی اب اسی گل نے کٹیاں پائے ایور تو ابھی آئے تھی لوگ انتظار چیٹے ہو اللہ رب الزت بھی کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ صلی صرف اس کے لئے ہوئے کہ اللہ کا ذکر ہونا اللہ پاک نان کی کوشش کر رہے پہچان اللہ تعالی دے تو بچن دی رحمت کا مستحق ہوا ایسے لوکات فرشتے جہاں نے اپنے پراں چھان کر اللہ رب رحمت نازل اللہ ہی کرے آمین بلکہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت اختیار کر جہاں صبح اور شام اپنے رب نو یاد کردے صرف اللہ تبارک اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ کسی نے دکھایا انہوں نے یا کسی نے پرسر آ کے کر رہے ہیں یا کسی شخص کو خوش کر کے انہوں کو کوئی فائدہ لین واسطے صرف اللہ ایسے کے واسطے اسی گھر فرمایا جڑے وہ دو شخص اللہ کی وجہ نہ دیکھتے ایک نے محبت کرتے ہیں اس دن سائے دلے ہونگے جس دن سایا کسی نے نصیب نہیں ہوئے گا سوائے اسے جنہوں اللہ سایہ دے دے تو اللہ رب العزت سان مل کے قرآن مجید ہم کی کوشش کوشن کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ قبول کرے آگے تو قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے ایسی کتاب کے جس نے ہوں کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا اگر وہ سچی نیت درآن دن آپ جوڑ لوگ اور یہ جوڑ کا یہ طریقہ کہ اسی جنہاں لوگوں کے اندر رہیے ریے جہاں لوگوں دوست بنائیے جانا لوگوں بیٹھن ہوئے سا سب اللہ والے ساری ہی جہدے بیٹھن والے جلیف محبت جہبت والے دوست اور محبت ہے وہ اللہ والے انہوں ہر وقت اللہ نے یاد نصیب ہوں اور اللہ تعالی شیطان تو محفوظ رکھتا ہے کہ قرآن تو پہلے اللہ نے فرمایا کرا اچل قرآن فسٹ بلا اس سب واسطے ضروری حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکم سب تہلے مخاطب نے کیونکہ قرآن انہوں نے نا کہ نبی علیہ السلام السلام کسی بھی قرآن پڑھو شنا دے دے کوئی ایسی گل دل دے دے جڑی کہ حق تو پٹکا دے اور آدمی قرآن پڑھن دے باوجود قرآن مو یاد کرن دے باوجود قرآن تراویح دے سنان دے باوجود قرآن مو نہ بچھونا بنا کے باوجود بھی قرآن تو محروم ہوئے ایسے بد نصیب بھی ہے کہ پناہ پکڑو اللہ رب العزت کی شیتان مردوت تو کہ اس ظالم نے کسما کھا دیا ہی نہیں اللہ تعالی کے سامنے کہ یہ گمراہ کر کے چلے گا اور اپنا حصہ وصول کر کے چلے گا کہ طریقہ یہ ہی دفتے ہے اللہ رب العزت نے کہ انا لئی سلگو سلطان اللہ کہ اہلے ایمان سے کوئی غلبہ نہیں اور اہل ایمان اے تھے بھی جمع ہے نماز کا جس طرح, دا جس طرح بیان فرما رہے سنکاری صاحب کہ نماز با جماعت ہے اور مسجد اہل ایمان کا اتنا ضروری قرار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ شاہ کی نماز اور صبح کی نماز منافقین کی پاری ہوئی پھر کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ سے کسی شخص کھڑا اور ان ہوخص دے کرم جا کے اگ لا دیا جہی نماز واقع مسجد نہیں آئے کیوں اگر ابھی جماعت بڑا گے تو ایک دوسرے کی اصلاح کر گے ایک دوسرے تو فائدہ لاگ گے ایک دوسرے کو دیکھ کے اللہ ناج کریں گے کیونکہ ایک میرے پوتا ہی الحمد للہ تین ہے ہی. ایک استعمال کرنگا اور اپنے پلک درست کرنا ایک دسرے محبت کرنا اکٹھے نماز پڑھنا اکٹھے مل کے اللہ دی رسی نو مضبوطی تھامنا ایک دوسرے کا دل بدھا اور یہ آدمی اللہ تبارک مطالعہ جی دے گلا یقین جدو یقین جدو بے یقینی رہے بے نماز رہے اللہ نو پلے ہوئے لوگ لو غیر اللہ دی پکار لگا والے اپنی مشکل اپنی آفس بیماریاں مقدمے مصیبت دے بھی اللہ دسروں کے اتنے تبکل رکھنے والے بھروسہ رکھنے والے ایک تو شرک ہوں جہاں انسان دل اندر, اندر اور اس کی وجہ نہیں کیا جا سکتا وہ یہ سارے کا سارا سباب سے بغیر وہ موشد ہوں ایک اللہ کی عبادت کردہ ایک اللہ نا مگر وہ آمنی زندگی کا تارا جڑا ہے آمانی زندگی کے تمام کام وہ اس چیز کا سبوت مہیا کرتے ہیں کہ یہ بندہ جڑا دنیا کسی سورت نہیں چڑھتا دین کو بالکل پیچھے چلا جائے یہ دنیا کو مقدم رکھتا ہے کہ میں بنا لے بڑی محنت میرا کوئی وکیل واقف ہے اگر کوئی کچہری چم پہ اس, اس سے وقت دو چار وکیلوں فون کری کا کام ہو جائے اسی طرح انتظامیہ میرے بڑے واقف نے اور پولیس میں کوئی نہ کوئی اپنے بنا کے رکھے ہوئے تعلقات فوج بھی میرے تعلقات ماڑے نہیں وہ ہے شاید جب جب جب جب میں ہو رہا اور جیسے میرے کو وسائل کٹھے ہوئے لے اور دنیا جڑی ہے میری عزت کر دی وہ اس وجہ نہ لے کہ میرے وسائل بہت زیادہ نے اور میں بڑی کوشش سے محنت نہ انہوں برابر رکھنا واسطے بڑا خرچہ کرد رہتا راہت جاگتا ہے بے شمار محنت کدی النا چ کدی کدھر ہو خوش آمد واستے پہنچا ہوں کسی وے آدمی کو کدی کدھر جا کے کسی کی چاقری کر رہے ہیں کسی واسطے تحفے تحائف کا انتظام کر رہا ہے او دل دل اور شاید یہاں لوگ میرے تعلقات نہ آؤں مجھے چک کے لے لیں یہ اصل دل کے اندر خرابی ہے مگر یہ شرک کی حد تک ادو پہنچے گی جدو کہ یہ اللہ حرب العزت کے مقابلے تعلیم پکار لگانا شروع کر دسلے بزرگ نشار حاجت روا سمجھ کے دے اپنی قبر نظروں کرے کسی قبر جا کے منتاہ منہ پھر سمجھے میرا کام ہوئے گا نہیں ہوئے گا یہ پورا دل ہی وہالے کرتا ہون تو کام خراب ہو گیا اسی طرح دنیاوی تعلقات راضی کرنے وکیل انتظامیہ کے لکان منسٹر وزیر اعظم نو فوجیاں پولیس والوں اے اللہ رب العزت دے حق نی باطل اور باجل نا حق کہہ دے جو وہ شرک بھی مجبور ہونا بھی خاطر شرک بھی کر لے وہ کہن جی کل سے اے بنا قبر کہ چڑھاوا چڑھاؤ چادر ہاتھ ہی لا دے یہ ہاتھ لا دیا ڈی ایچ پی نا ایس پی نال کا خراب ہو جان گے کل جا جا. میں کام نہیں آنا یہ دل کا کام بالکل خراب ہو گیا ان نے اللہ تیوکل نہیں کیتا. اور یہسا سارے دا سارا دنیا سے ہو گیا یہ شخص اس قابل نہیں ہے جا. کہ قرآن تو فائدہ حاصل کر سکے جب تک اپنے دل سا کر لوگوں نے ایمان لائے ربیم اور بغیر دیکھو اپنے رب سے پروسا کی اور جتوں تب ٹوٹ دے پرواہ نہیں کی ٹوٹن دونوں دشمن انہیں ہو جائے ساری دنیا دشمن ہو جائے اگر اللہ دشمن نہیں تو کوئی بھی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن ایک تعلیم دیتی کہ جن اور انسان سارے دے سارے جمع ہو جان تین کوئی فائدہ دین اللہ نے فائدہ تیرے نصیبات نہیں لکھا تین نہیں لبنا اور اگر سارے سارے جمع ہو جان تین نقصان پہنچا واسطے پہ جب اللہ نے نہیں لکھا تو نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر قرآن کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو شرک تو مکمل طور سے بچ جائیے اور اگر شرک تو بچنا ہے تو نیکاں دی سوبت اختیار کریں جہاں لوگ قرآن اور سنت مطابق عمل کرتے ہیں انہوں نے بٹھنا ان سفر کرنا ان ملنا انہوں کے دکھ سکھ شریک ہونا ان سخت سست گل نرداشت کر جانا اللہ کی خاطر معاف کر دینا کہ کوئی گل نہیں تلہ والے توں میں اپنا زیادتی بھی کر گیا ہے میں تین معاف کرنا اور تیرے واسطے اللہ کو دعا کرنا میرے ایک دوست نے بہترین فارملا دسے انہوں نے کہ جب مین مسلم دے گا آپ غصہ نیک شخص غصہ آ بہت زیادہ غصہ آ جا پھر میں دعا شروع کر دینا میرا غصہ کا پور ہو جا تیس دعا شروع کر دوں کہ اللہ نے میرے بڑی زیادتی کی دی اللہ میں بھی معاف کرنا تو بھی معاف کر اور ان توفیق دے کہ اپنی غلطی کا احساس کرے اور اپنی اصلاح کرے کہ اصلاحے جانا رہے جہاں لوگ دوستی اور دشمنی خالص نہیں ہے ایمان دی پہچان نہیں ہوئی جنہوں نے ایمان کی پہچان ہو گئی وہ کدی بھی ایمان دے علاوہ دوسرے شخص نو دوست بنانا نہیں چاہ زبردستی بھی کس وقت اسلام کے کسی فائدے واسطے کسی مقصد مثلا جاسوسی ہے کوئی ہوم ہے اہل ایمانے انہوں نے سپرد کیتا گیا تو انہوں نے دل پہاڑ رکھنا پڑتا ہے بہت مشکل ہے انستے کہ اللہ دے دشمن دوست نظر اپنی زبان تو ظاہری صورت پر وہ اللہ دے دشمن کی پہچان رکھتے ہیں اور ایمان درست ترین ہو جائے گا جی ان دوست اور دشمن کی پہچان ہو جائے سورہ الفاتحہ تو بغیر کوئی نماز ہوں کوئی نماز نہیں تمام اہل سنت اہل اسلام اس متفق نے اس اختلاف کو سورا الفاطہ کے بغیر کوئی زکاط بھی نہیں ہوئے گی نماز دی نماز یقرا فاتح فاتح چ روز اصنے ایک دن سے رات المستقیم محبوب <آمِن> ہر روز ہر اردو کام ہوا کہ اے کوئی زندگی کا ایسا وظیفہ ہے کہ اس اہم شہر کوئی وظیفہ نہیں کیونکہ سب تہم جو ایمان بعد نماز ہے. اور جس شخص نے نماز حقیقت پڑھ لی وہ شخص کدی بھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ ہر کامیاب ہے گردن اللہ درخت ہی کامیاب ہے دنیا ناکام لکھ نظر آئے اور گل معلوم ہویا کہ اللہ تبارک متعلق اس گل مکمل طور پر رٹا دینا چاہتا ہے اللہ پاک کے چاہتے ہیں کہ اس گل نو پکڑ لئیے اور اختیار کریے مطلب ہے اے اللہ سان مستقیم تستقیم چلا دے ان کا رستہ جی انعام کیتا اور اللہ تعالی اس رستے تو بچا لے جا لوگوں کا رستہ جہاں گزرناک ہویا اور جڑے گمراہ گمرہ جی پہچان نہیں ہوگی کہ اجن معاشرے جب میں زندہ ہاں اتنے کہڑے وہ لوگ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ پہ چل دے جنہاں جنہوں اللہ نے انعامات نوازیا جنت الفردوس الردوش نعمتاں ہمیشہ رہنا ہم عمر نوجوان ساتھنا اور جو کچھ بھی منگا جائے گا لاہ ختم ہی کر دیتی گل جو بھی چاند کے مل جائے گئے شاندار جنت اور پھر سب تو ود کے اللہ اللہ پاک نکن گے جس طرح چودویں رات کے چند نیک جد کوئی بھی آسمان کو ہو شہ نہیں ہوں جی رکاوٹ بنے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے چاندی دینا جائز ہے نہ سورج نال اے ہوئے گا صرف دیکھن نو تشبیح دتی نہ کہ چاند نلہ اور سورج نو اللہ دے چہرے نال تشبیح دتی اللہ اور برج کا وج چہرہ ہے یقیناً کہ اللہ کی صفت ہے مگر کسی مخلوق جیسا نہیں سے ایسا نہیں لئی وہی البسی اللہ دی نسل کوئی شہ نہیں اور اللہ البصیر کی بندہ نہیں سنتا بندہ بھی بصیر ہے میں اور تصیں بھی تو سمی ہوں ابھی بھی سننے بسیر کہ کیا اللہ تعالی مشا مشابہت ہوگی ماض اللہ نہیں صرف لفظی مشابہت ہے اور مانوی مشابہت ایک حد تک کہ سننا کی ہے سن معلوم ہے دیکھنا کی ہے سن معلوم ہے اللہ رب العزت کا سننا ایسا جیسا او لائے اور انسان کا سننا ایسا جیسا مخلوق نظک اللہ کا دیکھنا ہوا او لائے اور سا دیکھنا ہوا سن لائے گا اس طرح اللہ کا چہرہ ہوئے جس طرح اللہ پاک جل و رب جلال والام رب کائنات نو لائے کے اور ساڈا چہرہ وہ لائے گا تو اس دن جنت بچ سب تو بڑی نعمت کی ملے گی اللہ کا دیدار سب نعمتوں کے نام اور جہنم جہی ہے کتنی خطرناک ہے اور کتنی ہولناک ہے نا دو چیزوں کو اگر انسان پوری طرح بےدار نقد ہوئے گا تو اے ای آیات کردیا نے ہر رقت دے کہ اللہ ان دا رستہ چلا جنہوں نے جنتوں کے جائے گا اللہ انہ دے رستے تو بچا لی جنہاں واسے تو جہنم تیار کیتی جہی اینب ناک ہے کہ اللہ تبارک وطارا جب اپنی مخلوق اورزب دے اصے اور او او او کہ کھا رہے نے تکاو تمئی یا قریب ہے کہ غصے پھٹ جائے اللہ تعالی نو کہے گی کہ حل مزید جدو اللہ پوچھے گا ہالم تلاش اے جہنم گئی ہے تو کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کیتا جنت دنال جہنم نظر یہ پیاس نہیں بجھ رہی اے دی پوک نہیں بجھ رہی یہ ہوگتی ایندن انسان جنہوں کا اللہ تبارا اپنا پیر رکھ دے گا صحیح بخاری چاہتا اللہ رب العزت کا پیر مخلوق کی طرح نہیں جس طرح اللہ اللہ کتنا مہربان ہے جہنم دے طرح کر دے گا اور او دی پیاس بجا دے گا پرت دور فرما دے گا ان انک لگی ہوئی بالکل مطمئن ہو جائے گی اور جنت دے بھی خالی رہ جائے گی بہت ساری جگہ اللہ رب العزت وہ الت ہو مخلوق پیدا کرے گا اور جنت کو پار دے گا یہ نہیں کرے گا کہ جنت تو خالی جنت تو ختم کر دے گا اللہ تبارک و تعالی جس طرح جنم ن سکیڑ دیتا ہے اللہ جنت تو سکیڑے گا نہیں اللہ بڑا ہی مہربان ہے تو وہ ہے کہ ہر رقب دیت یاد کرو اور اللہ کو پناہ منگو کہ ان لوگوں کے رستے نہ چل نکلنا جنہیں اللہ گزرناک ہوا اور جڑے گمرہ ہوئے اور انہوں او دے رستہ اختیار کرنا انکا کی پہچان نہیں تو فائدہ کی کہ سڈے زمانے کوئی لوگ نہیں ہے گے کوئی بندے نہیں بے شمار مخلوق ہے یہ دو قسمہ ہے نا قسم ہونگیاں اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی زمانہ خالی ہوئے تے اللہ تعالیٰ اسی سورہ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دے اللہ نے قیامت تک اسی سورا الفاطہ پڑھنے کا حکم دتا ہے معلوم ہے, دوے گروہ ہر وقت موجود دا ہے کچھ سمجھنا اور, سمجھانا اور دے عمل کرنا وہ اس طریقے کا جہاں دا نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیتے جنہ کا مقدر بنا اور کچھ لوگ نے معاشرے چ دے چال چلن جہاں دا طور طریقہ جنہوں دی اہل ایمان نل دشمنی دی ایمان سے توحید پہ اسلام نل دشمنی جہاں دے پیڑے کم دے پٹھے چالے اے صاف دستے کہ اے انہوں دا رستہ پہ چل رہے ہیں جنہوں پہ اللہ ربو عزت غزبناک ہویا اور جہاں لوگ گمراہ ہوئے یہود نسارہ دا طریقہ پہ چل رہے جنہاں جہاں کتاب دتی گئی تھی اور صحیح تفصیل چوجود ہے کہ اس تو مراد یہود نسارا ہی یہ یعنی سارا قوما نے جنہوں کتاب بھی ملی اللہ دی کتاب ماض اللہ اصطف اللہ وہی ہونے کے اعتبار تھی وہی وہی تھی جس طرح قرآن سچی کتاباں علیہ مسدات وقت سلام یہ کتاباں ہاں ملیم ہونے کے بعد اے بگڑے برباد ہوئے اے لوگ جہے نے اللہ تعالی دے ہاں غزب کا شکار ہوئے گمراہی نے رستے پہ چل ملے جی میرے بھائیوں جب تک یہاں دی پہچان نہیں ہے ادو تک فائدہ کوئی نہیں آیات آیا پڑھن کا کوئی مقصد نہیں یہ پہچان کس طرح حاصل ہوئے گی علماء نہ بیٹھو جڑے پہچان کرواندے نے جڑے تجزیہ کردے نے اپنے ماحول دا اپنے ماحول سے قرآن کی گواہی لے آتے ہیں احادیث مبارکہ کی گواہ لے آتے نے اور اس کی روشنی دن بالکل پہچان کرنا دس اگر قرآن دا کوئی عالم ہے صحیح مائنے سنت دی روشنی تو قرآن اللہ فرقان کہنے کہ میں فرقان, ناظر کی تا فرقان فرق قرآن بھی سمجھ ہے جڑا توحید نظد ہے جہاں شرک نہچان جاسام جاند ہے نو پہچاند ہے جہاں سنت رستے کی خوب پہچان رکھتا ہے اور بےدعت اچھی طرح جانتا ہے وہ شخص ایک ٹیکسٹر دیکھتا ہے قرآن جیسے لگایا ہوں جیبٹریشن اس تار کرنٹ آ رہی ہے نا کہ ہو سکتی ہے اس طرح مومن اللہ قرآن دل دینا سنت دل دینا تو ٹیکسٹر طرح یہ سرخ بتی چل جاتی دل کے اندر ادبی نہیں یہ سرک قسم کی چیز ہے یہ تو ہٹی ہوئی گلف والی گل یہ تو بداقت والی گلے گنا گل تے پھر اللہ تبارک وطالعہ تے قرآن دنوں صحیح فائدہ دینا دل نو سیراب کردہ روشنی بدا دے بد نصیب اس ٹوکر تے فرمایا او کون لوگ نے ان سلطان شیتان کا گلبا چلتا ہے قرآن پرم دے باوجود قرآن سننے دے باوجود جہکتے ہیں وہ وہ لوگ نے اللہ جی نا یا جڑے شیطان جہے شیتان دوست بنا اور شاطین انسان جڑے دے چیلے نے انہوں دوست بنا دے جاتا اٹھنا بیٹھنا جہاں میسج جہاں دوستی جنہ کی دو پارٹی جہاں لوگ جا دن رات گزارے وہ پیڑے لوگ نے یہ بندہ چنگا نہیں ہے ایک بندہ تو بڑا میچ ہے یہ ہے جہاں یاری دوستی پیڑی کبھی بھی نیک نہیں رہ سکتا جی اب نیک کر دیں ہاں اور شیتان مل کے اللہ کا شریق پہرا کیونکہ شیطان نے آخر کار شرک تو نفرت دل چور کر دینی بندہ کہے گا یار بندہ تے چنگیا کی ہو گیا اگر اس نے اپنا کام کھن وقتی کوئی گل جی شرک کی ٹوکی چپ کر رہا ہے کسی محفل شریک ہو گیا ہے. اللہ رب العزت کے غیر نو اگر مشکل کچھ حاضر روا پکارا گیا اللہ پکارا گیا اور غیر نکارے گیا جہر لوگ نے ٹھیک ہے انہیں اپنا کام کھیا اس وقت بولنا ضروری نہیں سی کیونکہ بڑا آیا ہے امریکہ نے حملہ کر دیتا ہے امریکہ بڑے مڑ شامل ہو گئے نے. ایسے مسلمانوں چاہیے آپس سے اختلافات ختم کرتے گل بالکل ٹھیک جڑی ہے آخر ایک دن لے جائے گی اج سبق دتا جا رہا کہ دیکھو توحید بیان کرنے ایسا نہ ہوئے کہ لوگ نکھر جان لوگ توحید نہ کدی نہیں نکھر دے لوگ اگر نکھرتے تو توحید دا بیان جہا اس خاموشی اختیار کرنا کرن کر دف تو صحابہ دلے محبت نہیں سے پیدا کر سکتا کہ مال خرچ کے بڑے, بڑے جلسے کر کے وڈیا وڈیا پارٹیاں کر کے اور بڑے بڑے جلوس کٹ کے لوگوں نے دلوں جی محبت نہیں پائی جا محبت اللہ پانتا دل ہے اور اگر لوگوں کو توحید سمجھ آ جائے گی توحید خالص تو انہوں نے محبت بھی خالص ہو جائے گی انشاءاللہ اور جب تک ابھی جماعت نہیں بنا بنانے توحید دی بنیاد پہ سنت دی بنیاد پہ قرآن دی بنیاد پہ اور تک ساری خطا کدی نہیں ہو سکتی تو اج دا سبق میرے واسطے تھے یہ کہ اِسی جدو قرآن پڑھیے اللہ رب العزت پنا پکڑ لیے شیتانے اور مجید بڑے احترام پڑھنے کی کوشش کریے اور جو سمجھ آئے اس اللہ تعالی کو دعا مانگیے کہ اللہ امن ابل کرما آفا من شرح اللہ, صدرہ اللہ اسلام فلا وہ شخص جہاں سینا اللہ اسلام واسطے کھول دے ردی اور و دنیا ترے ترے ترے روشنیا ترے ہلاکت دل اللہ کے ذکر سخت اللہ کے ذکر واسطے نرم نہیں اللہ حدیث اللہ نے بہترین بات کو عدد نازل کی تھی قرآن کتاب ایسی کتاب جی آیت ملتی جلدی مضمون ہے ترہ طرح اللہ نے ہی گال سمجھائی ہے قرآن گال پر مبنی ہے لا الا کہ اللہ کے سوا الاح کتاب مسا اور آیترائیں جان والی تخ شو مل جلوزی نا یخنا ربا ہوں لوگوں دیا دلداں جہاں دی ان رونگتے کھڑے ہو جائیں الہوف نال ایمان والے قرآن سے ایمان لیا جس وقت خوف دیا آیت پڑی جونگتے کھڑے ہو جاندے اکھا تو آنسو جاری ہو جما تنی جلوب ہوں و کلوب ہوں ذکر اللہ پھر جس وقت جنت دیا آیت آئیں نیمت دیا آیت آن کی دلداں نرم پی جی انہوں دے دل جہن نے بالکل وچھنا شروع کر دیں محبت پھر اکھاں کے خوشی دے آنسو نکلن لگ پہ اور انتہائی اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری کا جذبہ چکائے چلا جانا کہ اللہ تو میں جنت دے دیں گے شاندار میں اس قابل ہے اللہ تعالیٰ میرے اتنے لے جائیں گا پھر وہ اس وقت رونا شروع کر دیں شکر گزاری تنی جلو دوں کلوبہ ملاز ذکری اپنی ہدایت کا سامان نہ کرے اور مالک کا فیصلہ ہو جائے کرانڈا درگاہ پھر ہدایت نہیں ہو سکتی اللہ تبارک مادہ پڑھے سنے چو بات دل دے محفوظ کرن دی اور اے دے مطابق عمل کرن دی توفیق فرمائے آمین اور اللہ سانو ہر قیمت اتے نال دوستی لبان دی توفیق فرمائے آمین اور اللہ تعالی حال قیمت سامن پرے دوستی توڑن دی توفیق توڑی فرمائے آمین اور اللہ تبار پارا موت اس حالت کرے کہ سانو دفنان والے وہ لوگ ہو اللہ شریک نہیں خیرانتے آمین کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتی ہے کہ جس شخص نے جنازے سفارش بندے شریف ہو گئے لالو شریفا اللہ, اللہ کسی شہر و شریک نہیں ٹہرانے اللہ رب العزت انہوں نے شفاق نوع حق قبول کر کے اس شخص بخش دے گا اس درخت کم از کم اپنے جنازے سام چاہیے کہ چالی تو ود سٹ دوست سے رکھیے جب چلو پیغام جائے اللہ دے عمل کرتا جی فرمائے اور ساری موت اسالی اللہ سڈے نہ راضی ہوئے ربے زل جلال والی کرام او دین اور او دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی جی آم کوئی سوال اس نال متعلق ہوئے تو تھی پوچھ سکتے اگر مجھے معلوم ہوا تو ان میں دس دیا میں نہ معلوم ہوا تو میں معلوم کروں گا <سؤال> <سؤال> <سؤال> ماتور ہی کبھی جس طرح آیا کہ اللہ کے منہ سے جریر وہ اگے پوری بیان ہوئی ہے چراغ بارے میں سی تفصیل جیسے تو ابھی جریر تبری تو ملتی ہوئی اے کہ اللہ بس اس آپ مراد یہ اللہ ہی نور زمین و آسمان یعنی اللہ ہی ہر چیز میں نور بخش والی منبر نور بخش والی اللہ ہی منب میرا واد کہ اللہ ہی زمین کمی آسمان نو نورانی زندگی دن والا روشنی دن والا ہدایت جی اللہ ہی اندھیرے اور جہی مثال بیان ہوئی ہے چراغ جس طرح رکھا ہوا اور نیل دے اور وہ زیر اتنا شفاف ہے کہ انگ دکھائی بھی نہ جائے جگ سے اے مثال مومنٹان کہا کہ, قلب ہے، سے پائن، بھی کرا ہے کہ ہدایت پہنچ جی اس وقت قبول کر ہے کیونکہ دل چ کوئی ٹےڑ نہیں کوئی چھاپ نہیں کسی موبی دی کسی تنظیم دی کسی فرقے دی کسی پارٹی دی کسے ملک نال محبت بھی, عورت دی محبت کی محبت اللہ سے امید موجود ہے کیوں وہ پتکے لوگوں والے کام کر رہا ہے وہ بچارے ہے دور دراز کے بلوچستان کے سندھ کے کسی علاقے سر سرحد کے کسی علاقے کے نوا نواں مسلمان ہوا ہے مگر جو ہی ہاتھ ہے جا اکھا تو آنسو جاری ہو کہ جب تک ابھی اللہ کی نافرمانی فرمانی کرتے رہے ولہ پتا نہیں ولہ پتا نہیں اللہ من معاف کر گا اے دے گا ایمان دلاسا لے کہ کوئی گل نہیں تو دلوں میں اللہ تعالیٰ کی دامے داری کرنا چاہتا سا تیم کا پتہ نہیں ہے آنسو جڑے تھم دیں وہی ہسٹری بن جاتی کہ اللہ رب العزت کی میں نافرمانی کر رہا ہے میں تو یہ ندیل رہے ہیں ایسا سخت مومن ان شاء اللہ جسے بھی اور جہادت او کہ اگر جہالت کی وجہ نہ وہ بہت غلط کام کر گزرے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ شاء تک حق ضرور پہنچاؤں گے اور ہم قبول کر کے اللہ کے جنت کا بارے سنیں اللہ <سؤال> اللہ آسمانے والا دل نو روشنی انگوریاں نو اگن اللہ زندگی انسان نو ہدایت دن والا اور اس طرح زندگی کے سب امور دن تمام کائنات کی ہر چیز ہر امید صرف اللہ کو لانی چاہیے باقی کام حقیقی صرف اللہ کو نہیں لانی چاہیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور دینا کہ اے ڈاکٹر ماشاء بڑا ہی زبردست کامیاب اور قابل الحمدللہ للہ کسی بیماری کو بچہ بڑھا عورت جوان کوئی بھی ہاں کو لے کے گئے پانچ چفا ہی ہوگی یہ ناجائز شرک نہیں ہوگا کیونکہ ڈاکٹر کو اخبار موجود نے اللہ کے حکم دار دوائی دے دے اور اللہ جائز بیماری کو شفا ہوگی یہ امید رکھنا کہ ڈاکٹر کو دوائی لاؤں کے چفا ہو جائے گی حقیقی شاہی رابطے یہ شرک نہیں جی جب ڈاکٹر کو شفا منگ پہ جائے کہ ڈاکٹر صاحب دوائی نال نہ یقین دلاؤ کہ شفا ہو جائے گی تو جی ڈاکٹر پیڑے تو پیڑا کانا دے مسلمان ہے تو وہ لفظ ضرور کہے گا کہ برا یا بھن یا بزرگ یا بیٹے شفا میرے کو نہیں ہے شفا میرے رب کو ہاں مجھے امید بڑی کہ دوائی میں شفا ہو جائے کہ میں ہزاروں کی دیکھی شفا ہوگی اور اللہ نے نے کیا کہ پانچ دس منٹ کے بعد ٹھیک ہو جائے گا پڑھ کے چکے ہیں کہ میں کل اے بان دے, دے دیا یہ واٹا دے دیا لکھ کے دے دیا تو بہلا میں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ پانچ دس منٹ تک تاری موت ہو جائے تو جی سفا لینا جائے گا ڈاکٹر کول تو مشرق ہو جائے تو سفا ڈاکٹر کو نہیں لین جانے سفا قدر سے لین گا کیونکہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد بزرگوں اللہ رب عزت نے بن لی اور یہ اللہ تارا کے خزانے پیارے خزانے مرضی دے یہ ہے کون نہیں منتا کہ موت کا فرشتہ ہے ساری مانتے کہ مالا کل موت موس کا فرشتہ قرآن استعمال ہے کل جاس مالا کل ماؤس بزرگی کوئی شک نہیں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ روح قبض کرے بزرگ نظریاد اور بزرگوں کی ملک انایا ہے کہ اللہ نے روح قبض کرنے اسے لائے تے ملک الموت صرف منٹ دے دے یہ پتر باہر آ گیا دروازے کوئی وسیعت کرنی دس دے بھی دے کبھی کسی نے نہیں کیا اج تک نہیں کیا میںقینا یہ مجاج ہے کہ ایک منٹ بھی دے دے نہیں وقت اللہ جانوہ اللہ محفد نہیں کرے گا کسی بھی گیان دا وقت آن وہ یہ جان جی کٹی پکی تو ماشاء اللہ جی جان جانتے شرف چھڑ دیں کہ موت کے فرشتہ پکارتا بھئی یہ اللہ نے مقرر کیا کہانیاں بنایا کہ فرشتے جب بزرگ مر جانے اللہ کو خزانے دے دیں جی مرضی بھیجیں تو بزرگوں کو پکارے یہ اکائی نہیں جی یہ کول اختیار نہیں اللہ کا دیکھتا ہے اختیار ہے فرشتہ جاپی درد ہے وہ یہ پکارا منٹ دے, دے ماشاء سونا رب نے یقین دتا ہے زبردست روشن کر دی نا جی یہ سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا یہ مزال ہے پانچ بج کے دس منٹ سیکنڈ تلو کرنی ہے کہ دو سیکنڈ کر دے یا دس منٹ تین قبلتا میں دس منٹ ترین دس منٹ ایک دن گزرے والے سبحان اللہ ایک بہت بڑا شہید کا درد ہے اگلے نمان والا اللہ نسیف کرے للتا قدر آئے گی اور رات جیسے قرآن ناظر ہوا اور ہزار مہینے کے برابر پتا ہی اور سارے ماڈل درد ہو گئے ہر ممبر کو تیو گے رات کس لفظ ہے تکی کہنا اللہ عملہ کا آپ بول تو سب بولے تو آپ اللہ تو بخشن ہار تو بخش تک پسند فرمان ہے میں گناداروں معاف کر یہ کہنا رات ملائی سلوشت روح جبر نازم ناظر ہیں جہاں سارے ندیاں یہ نازم ہوں کس گلے ناظر ہوتے اللہ دیا رحمتہ لے کے کیا کبھی کسی موجود نے کیا رات نہیں پکا یقین ہے کہ جی اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں کہا کیونکہ اللہ نے کیا نام اپنے ربت نہ نہیں نہیں جب تک اللہ بندی نہ ہوئی اللہ کا عزت نہ ہوئے فرشتیاں مجھا ہے کہ ایک دان بھی دے جائے اللہ تعالی نے حکم نہ دیتا ہے یہ تو دیں یہ گساخی نہیں ہوگی فرشتہ کی ماں بنتا پتھر فرشتے بڑے محبت ہیں اور علیہ السلام اتنا آسمان والے نزدیک والے والے والے بہت عزت اور بڑے مقام والے اللہ بھی گستافی مگر اپنے گستافی نہ دونوں اپنی مرضی نہ دے دے یہ اللہ ربو کی شان گی ہے اللہ کی شان ایسی کی دریائی ہو کہ وہ اکیلا ہے اکلے کا حکم چل رہا ہے ہر اس کام ہو پکارنا غیر کوئی امید رکھنا جڑا سکتا جس طرح پیدا کرنا جس طرح مارنا دینا بیمار کرنا قسمت کھوٹی کرنا قسمت کھری کرنا اور ہو بے شمار کام گلڈے چلے جاؤ کدی مک نہیں سکتے اگر سارے سارے سمندر بھی اللہ سکتے سیائی بن جائیں سارے سارے درخت اللہ قرآن زمین بھی سب کلم بن جائیں گے دے اللہ ربول عزت کے اللہ دے کلمات کا کلیمات مطلب اور اللہ دے کلمات کی اللہ کی ذات کی پہچان اللہ دے اصما کے پیارے پیارے نام کی پہچان اللہ صفات سفا اونچیا اونچیا سونی صفات کی پہچان اللہ دے حکم کی پہچان کس چیز نلال کرا کس چیز نو حرام کرا دلہ اللہ کی گلا می نہیں دیں کائنات ضرورہ تعریف کرتا ہے اور زراعت ضروری تعریف سے دریائی سے شاید گواہی ہو سوال <سؤال> مستقیل سیدا کیتا سام کون انبیاء علیہ جنہیں اعلام بس یہ اصل یہ دیکھ لیے کوئی کام جہاں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے نہیں سدیقا نے نہیں انہوں نے صحابہ علی بزم شہادا اور جیسے پکے شہید نے جانا شہادت دیا داستانہ قرآن بیان کرتا سنت بیان کرزریا دور جہلی نے نہیں وہ کام اب لے کے نہیں بن سکتا جہاں پہلے تین زمانے چیکی نہیں سی وہ ہوں اب نہیں بن سکتا جہاں پہلے تین زمانے برائی تھی وہ برائی جو وہ کرگے شنا کے عمل تو نہیں کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خی راس کرنے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ سم مندر ہو سم بندر یعنی بات قرون سلاقا تین زمانے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامبیا گاری کرن کا مایاری ہے جس طرح اللہ کے نبی مایارے حق میں جو وہ کہہ دیں وہ حق ہے اور جس چیز تو منع کر دیں وہ حق ہے کو منع ہو جائے گا وہ مایار ہے اس طرح معیار کابے داری رسول وہ صحابہ رسول کابے داری کس طرح کریے صلی اللہ علیہ وسلم فدا علیہ و امی جس طرح صحابہ نے کی ان عام تم اگر ایمان دیا ہو جس طرح صحابہ ایمان دیا صحابہ وغیرہ رضوان اللہ، رضوان عزیز رضوان عزیز. او شرح مثلا کوئی بھی درخت یا مبارک جنہیں جس ات ہے انہوں کا پاس جس نے کس دن انہوں نے پوش لگایا قبر مبارک سے ملے گی تاریخ شیطان سامنے کرتا علی جماویہ آئے تکال مطالبہ خون کر تشریف لیامنے سامنے کرتا فوجا ربی اللہ کیا کوئی قبرے لبی سے گیا اللہ کے نبی محمد سلح والے دسو کی کریے کون جہا ہے درست ہے کدھر کو بنتی پی ہوں اپنے صحابہ کو نصیحت کر دو پتا نہیں کہ نصیحت کوئی ہے چھڑ گئے بس ہوں نہیں آنگے دوبارہ ہوں اگے حوصل بہتر سے ملاقات ہوئے گواہی رہے ہیں حجا تھی کہ میں پہنچا دیتا ہے اکمل ہو گئے ہون نہیں کدی بھی دیکھیں گے کوئی بھی نہیں رضوان سے کیا صاحبان کسی نے بھی خواب کا دعوی نہیں کیا میری خواب اچھا گئے کہ جا کے اے گل کہہ دے معافی جہ دے معافیا علی کو یہ گل کہہ دے کوئی معلوم ہے ہوں گا کہ سارے واقع قرآن سنت محمد رسول اللہ وسلم سمندی سب تیشانی ہے اور انہوں کا سب بڑا احترام انہوں نے پیاز کی سب تو ویڈیو جہی ادا وہ یہ ہے کہ انہوں کا دیتا ہوا جی اس کوئی فرق نہ آپ اور مری جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی سلاخو اسلام نے کو نٹ کرنا چاہتے سن سر زکات کے فرض ہونے ماننے ہیں اسلامی ریاست میں زکاطی ابو بکر نے ریاض بھی رضی اللہ ہوتا عنہ قتل کرنے کے باوجود توڑ کے باوجود حج کرنے باقی سارے اسلام موجود سن سکتی کر دیگرا توڑیا دینے باری چار بڑا ندی علیہ سر اسلام امانت دے کے گئے سنگھے چوری کرنا تھا ابو بگت برداشت کرتا کہ اللہ اندر ہوا نبی سلاق اسلام پیار ہے اللہ نبی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ دیفاظت کرے تن سرخی خوبصورت الفاظ نے کتنے جامع اگر تھی اللہ کے مدد کرو گے اللہ تعریف مدد کرے گا تو سامنے مدد کی لڑ سسلے دنیا نہیں کوئی بیمار ہے کسی نے نوکری نہیں ملتی کسی بھی کوئی ہو بیٹی بیٹھی ہوئی ہے رشتہ نہیں اچھا لگتا کسی کو مکان نہیں ہے گا کسی کوئی ہوریشانی یہ اللہ نے سیاسی یہ نہیں کیا کہ اللہ تاریخ آخرت مدد کرے گی دنیا کی مدد میں کر ساری مدد کرے گا جنی اور آخرت انسان کسی کرے دنی کرے. اللہ, اللہ, اللہ والے ہوتے ہو رہی اللہ سب نہ کیا اندازہ کیا بندے واسطے اندر کافی نہیں سام کافی گل کہ دن بھی کی ابھی مدد کی جائے جہاں مسلم باوجود اسلام کے عورت میں شرک کرتے ہیں غیر اللہ کی پکار لگاتے غیر رنگا کے قانون قبول کر لیں درخوایا جائے کہ بھائی وہ جب فرشتوں نہیں پکارے موت کے ایک سیکنڈ نہیں دے سکتا تو پھر بزرگوں بھی فرش تاریخی کہانی سچی بھی ہو کہ مرن کے بعد اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو خدانے دے ہیں پھر بھی وہ ادھر مرضی نہ ہی کیوں نہ جائے مرضی جب اپنی مرضی نہ دے کچھ نہیں سکتے لے لگ قدر چاہے فریشتے بھی دے سکتے تو پھر وہ کاری مرضی نہ دے یہ پٹھا مٹ کے اختیار کریے جی وہ اختیار ہے ہی کچھ نہیں صرف اللہ کار نوکری کرتے ہیں دے اپنے درجے بلند کرتے ہیں اللہ کا مان دے ہیں اللہ کا حکم مان دے ہیں اللہ کی عبادت ہو جائے گی اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے انہوں سے رمتا ناظر کرتا ہے فرشتیاں فرشتے ہر ہاں وقت اللہ ہاں کی کرتے ہیں کبھی نہ مانی نہیں کر رہے مگر اپنی مرضی نہ کچھ کر نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا گیا بھی زبرد ہے کائنات دے انہوں نہ ہلاؤ گے نہ کتنے ہو جتھے اللہ کہے گا یا مزدور کر دیں جو حکم دیتے جنی مرضی تو تین بڑی برخا ایک اللہ کے دین کی ابھی حفاظت شروع کر دی دیکھئے کہ میں دین پہ چلنا پیا کھی میری بیوی چلتی پی میرے بچے کی تعلیم کتنے پی ہوتی ہے یہاں اٹھن بیٹھ کہ میری بیٹیاں سیلیاں کون دیت. میں شادی کتنے کر رہا ہوں بندے کا عقیدہ کی عمل کی میں یہ دوائی لا رہا حلال لے حرام نے کی کیا بچیاں کیونکہ میرا لکھا میرا مقدر جانا اے دا اللہ کے دیفاظت حفاظت دین کرے گا اللہ دا اپنی حفاظت دشمن کچھ بغاد اے دا حفاظت دا دا گا بھی نہیں بگاڑی اور حفاظت اللہ آلہ نور اے رب نور چلے گا دنیا اندر بھی تے آخرت اس بھی اللہ نور دے گا کل سراپ سے لنگ جائے گا دا جنت دل چلا جائے گا اے خوش اثر قرآن جڑ جاؤ جب تک سارے قرآن موجود ہے ابھی گمراہ نہیں ہوا گے کدی اللہ پاک کے و کرم نہ اور قرآن اللہ نے محفوظ کیا ہے خود ذمہ حفاظت نہیں یہ ہمیشہ محفوظ اور موجود رہے گا الا کہ اللہ وہ وقت لیا ہے کہ چک لیا جائے وہ اللہ کی مرضی اور قیامت سے آنے ہی ہونا ہے